بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدید کی روشنی میں چھیاسٹھواں دن چھ ربیع الاول نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے ایسے ماحول میں بھیجا کہ جب ان کی مذہبی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی مشرکانہ رسموں کو اس قوم نے اپنی زندگی کا جز بنا لیا تھا بد اخلاقی و بد بغض و حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو چکی تھیں تورات کے احکام و الفاظ کو اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق بدل دیا کرتے تھے انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے حضرت و وحیا علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا تھا ان بگڑے ہوئے حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ میرے اوپر نازل ہونے والی مقدس انجیل اس تورات کی تصدیق کرتی ہے جو حضرت مسا علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور یہ بھی فرمایا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام آسمانی کتابوں میں احمد ہے تم ان کو سچا اور آخری رسول ماننا اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نجاشی کے وفات کی اطلاع دینا جس دن ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس واقعے کی اطلاع دے دی اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو حالانکہ مدینے سے حبشے کی دوری ہزاروں کلومیٹر ہے اتنی دوری کے باوجود خبر دینا یہ آپ کا کھلا ہوا معجزہ ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں آٹھواں حصہ ہے ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں نیکیوں پر جمے رہنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہ مصرف القلوب صرف قلوبنا قلوب اللہ ترجمہ اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت میت کے گھر والوں کو کھانا بھیجنا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے کیونکہ انہیں ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے کھانے کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے فائدہ میت کے گھر والوں کو کھانا وغیرہ پہنچانا باعث اجر و ثواب ہے نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں بخل و کنجوسی کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہیں آخرت میں یہ سب کام نہیں آئے گا اور آخرت اور اس کی نعمتیں تیرے رب کے یہاں انہیں کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للت البدر میں چاند کو دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے نمبر نو طب نبوی سے علاج منقعے سے علاج حضرت ابو ہند رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقطع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ منقہ بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے پرانے درد کو ختم کرتا ہے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا اے میرے بندے اگر تم زمین بھر کر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا یعنی زمین بھر گناہوں کو معاف کر دوں گا